متا کیا ہے لوگ یعنی شیعہ کہتے ہیں کہ خود حضرت علی نے حضرت علی متا کیا کرتے تھے یہ فرماتے تو ہو سکتا ہے تمہاری کتابوں سے یہ ثبوت ملا ہو کہ حضرت علی متا کیا کرتے تھے لیکن شرع حیثیت اس کی یہ ہے کہ کسی زمانے نے متا تھا پھر اس کے بعد میں نبی کریم علیہ السلام نے اس کو منع فرما دیا اور یہ جب حضور نے غزب خیبر کیا تو غزب خیبر کے بعد میں دو کاموں سے حضور نے منع فرما دیا وہ کیا تھی ایک متا اور ایک گوہ کھانے سے گوہ یہ کو گو مت پڑھ لیجیے گا یہ گوہ یہ ایک آپ نے دیکھا جیسے چھپکلی ہے اور چھپکلی سے ایک بڑا جانور جس کو سانڈا کہتے ہیں تو بالکل چھپکلی نما ایک جانور جنگل میں ہوتا ہے تقریباً تین گز ڈھائی گز لمبا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گوہ اور اس میں بڑی بلا کی طاقت ہوتی یہ جو گھوڑے دوڑانے والے لوگ ہیں گھوڑے میں طاقت پیدا کرنے کے لیے یہ گوہ کو جنگل سے لے کر اس کے قیمار بوٹی بنا کر اس کا ارک نکال کر کے گھوڑوں کو پلاتے تاکہ اس میں بھاگنے کی قوت ہو اس کا سانس بندے ڈاکو اس کو چوری کرنے میں بھی استعمال کرتے تو وہ اتنی بلا کا جانور ہے کہ گوہ لے کر اس کی کمر میں رسی باندھی جائے رسی باندھنے کے بعد میں وہ ایک جانور رسی باندھنے کے بعد اس کو اس طریقے سے ایسے گھما کر کے آپ اس کو پھینکیں تو قلعے پر یا بڑی بھی بلڈنگ پر وہ جا کر کے چپک جاتا آپ حیران ہوں گے سن کے بظاہر تو جانور بڑا کمزور سا لگتا لیکن جب وہ کسی بلڈنگ یا قلعے سے چمٹ جائے تو پوری کی پوری فوج چڑھ جائے اس رسی کو پکڑ کر کے مگر اتنا زبردست پنجے بڑھاتا ہے کہ وہ دیوار کو چھوڑتا نہیں یعنی اتنا طاقتور جانور ایک اور سو آدمی چڑھ جائے اور وہ دیوار پر جنا پنجے جما کر کے بالکل پتھر یا ایسی دیواروں پر پنجے گوا کر کے قائم ہو جاتا ہے کہ وہ پوری فوج بھی اگر چڑھ جائے تو وہ اپنے پنجے نہیں چھوڑتا تو اس کو عموماً اس زمانے میں ڈاکو نقد لگانے کے لیے گو کو پال کر اس کو استعمال کرتے تھے تو وہ ایک زمانے میں کھائی جاتی تھی حضور نے اس کو کھانے سے منع فرمایا اور متا کرنے سے منع فرما کر کوئی روایت کہیں کسی کو مل جائے کہ فلاں صاحب نے متا کیا فلاں صاحب نے مطالع کیا تھا لیکن جب حضور نے اس سے منع فرما دیا تو منا فرمانے کے بعد اب کسی پر یہ الزام لگانا تو متاکرتا تھا اور کرنے میں حکم دائنی لگایا گیا جیسے کہ پوچھا ہے کہ وہ متا کیا کرتے تھے تو ایسا نہیں اور متا کیا ہے بظاہر بھی آپ دیکھیے تو اس میں ایک انسانیت کی تفیح اور ایک بڑی شرافت کے منافی ایک بات متا کا معنی یہ ہے کہ عارضی طور پر پانچ منٹ کے لیے کسی کو راضی کر کے اور جناب اس کو استعمال کرنے کے بعد دس منٹ کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے اگر یہ جاری ہو جائے تو معاشرے میں کتنی برائیاں پھیلیں گی پھر ذنا زنا ہوگا نہیں صاحب کیا ہوگا جی متا صاحب ٹھیک تو متا کے دفتر کھل جائیں گے متا کی آبادیاں قائم ہو جائیں گی لوگ جا کر بنا میں متا اپنا من کالا کریں گے تو اسلام میں اس سے منع کر دیا گیا اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ جائز نہیں